واشدوت بلات موت مسترپ کمدی خلک کم سید موج مری جاس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 أعوذ بالله من حقین یہ سورت الحجر کی آخری تین آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی جہاں مشقی نے مکہ کی سختیاں اور ان کا تشدد اور ان کے نفسیاتی تع اور جسمانی عزیتیں اپنے شباب پر تھیں فرمارب العزت اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہا ہے فرمایا کہ والدن نعلم اور بتا تحقیق ہم جانتے ہیں انا کا یزی کو صدر کیا آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے بیما یقول ان کی باتوں سے جو یہ باتیں کرتے ہیں اور تعین دیتے ہیں آپ کا سینہ بڑی تنگی محسوس کرتا ہے یہاں تنگی کے لیے زیق کا لفظ استعمال ہوا اور زیق سے مراد ایسی اذیت اور ایسی تنگی جس کو دل برداشت نہ کر سکے اور یہ معاملہ واقعتا نبی کی برداشت سے باہر تھا نبی تو اپنی امت کی نجات کا حریث ہوتا ہے ایک ایک بندے کی ہدایت کا متمنی ہوتا ہے اور جہاں بے شمار لوگ اذیتیں دیں تقریب کریں تانے دیں شاعر کہیں مجنوع کہیں جادوگر کہیں اور طرح طرح کے القابا سے نوازیں تو وہاں اس اذیت کا عالم کیا ہوگا بلکہ نبی علیہ السلام کا نام تک تبدیل کر دیا کہ ان کو محمد نہ کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا تو تعریف تو ہم کریں گے نہیں تو اس کا الٹ مزم رکھ لو مزمت کیا ہوا اب جب بھی آپ کا ذکر کرتے آپ کا نام لیتے مزمم کہہ کر نام لیتے اس کا جواب نبی اللہ علیہ السلام نے دیا تھا سیدہ عائشہ فیقہ سے فرمایا کہ انظری ان صرف کئی فسور سب قریش کہ عائشہ دیکھو اللہ تعالی نے مجھ سے قریش کی گالیاں کیسے پھیر دیں یہ سب دن رات وہ مزم گالی دیتے ہیں وانا محمد اور میں محمد یہ ان کی اذیتوں کے احوال تھے آغاز ہی ان تکلیف دہ باتوں سے ہوا جب آپ نے کول اور لا الحمد اللہ کی دعوت پیش کی ستھری اور نفیس دعوت سگے چچا نے کہا کہ تب اللہ کا سائر یوم تیرے ہار ٹوٹ جائیں الحاظہ جمع تھا نا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تم نے یہ ان کا نقطہ آغاز تھا اور جو مکہ کے تیرہ سال آپ نے گزارے ان اذیتوں اور تانوں میں گزارے جس کی آپ تنگی محسوس کرتے تھے اور بڑی ایک تکلیف محسوس کرتے تھے اور تکلیف بھی ایسی جو ناقابل برداشت تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی تنگی کو آپ کے سینے کی تنگی کو بیماری خود ان, ان کی باتوں سے ایک اور بقام ان کا کفائی نہ کل جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائیں گے ہم آپ کی کفایت کریں گے تو آپ کو تنگی محسوس نہ کریں کوئی تکلیف محسوس نہ کریں بلکہ کیا کریں تین کام کریں بے حمد رباج دین تسبیح کرو اپنے رب کی تسبیح کرو اور تسبیح کیسی بے حمد رب ربط کی حمد کے ساتھ یعنی خالی تصویر کافی نہیں ہے بلکہ اس کی حمد بھی ہو تصویح جو ہے وہ مقرون بالحمد متلبس بالحمد حمد کے ساتھ ملی اور حمد کے ساتھ جڑی ہوئی یہ دو کام ہو گئے تصویح اور تحمید یہ دو کام آپ کریں بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ مکم نساج دین اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے یعنی نمازیں ادا کرو نفل پڑھو ہو سجدوں پر سجدے کرو تو آپ کا کام یہ تین عمل انجام دینا ہے تصویر تحمید اور سجدے اور نوافل انہیں ہم سنبھال لیں گے نبی علیہ السلام نے یہ تینوں کام انجام دیے خوب آپ نے تصویر ہاتھ بھی کی اور تحمیدات بھی کیں بڑے بڑے جامع جملوں کے ساتھ یہ صحیح بخاری میں بڑے جامع جملے آپ کے منقول ہیں سبحان اللہ بحمد عدد عدا دخلق ہی ودا نفس ومداد و, و یہ سبحان اللہ بحمد ہی تصویر اور تحمید دونوں ہیں اللہ کی باقیزگی اس کی حمد کے ساتھ وہ پاکیزگی جو صرف پاکیزگی نہیں بلکہ حمد کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے کتنی آداد خلقی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر کتنی اس کی مخلوق مخلوق میں یہ ریت کے ذرے اور درختوں کے پتے اور پانی کے قطرے سب اللہ کی مخلوق ہے پھر خشکی کا عالم تری کا عالم عالم علوی فرشتے اوپر آسمانوں کی مخلوق ان ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر اللہ کی تصویر اس کی تحمید وہ مدا دقمات ہی ہی اتنی حمد اور اتنی تصویر جو اس کو راضی کرتے اس کے نفس کی رضا کے برابر اور مطابق وہ زینت ہی اتنی حمد اور اتنی صنع اور اتنی تصویر جو اتنی بھاری ہو جتنا اس کے عرش کا وزن ہے ممی داد کلیمات ہی اور اتنی حمد اور اتنی تصویر جو اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر ہے اور قرآن میں صاف ہے کہ اگر یہ سمندر سارے روشنائی بن جائیں اس جیسے سات سمندر اور آ جائیں رکھنا خشک ہو جائے گی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ چار بڑے جامع آپ کے کلمات اور آپ کے جملے آپ نے جویریہ بنت بنتہاری سے فرمایا تھا کہ اب تک تو نے جو بھی میرا ذکر کیا اللہ تعالی کا ذکر کیا جتنا بھی میں نے یہ چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں تیرے اب تک کے پورے ذکر پر یہ بھاری ہیں تو یہ آپ کا تصویر اور تحمید کا انداز تو آپ کا کام کیا ہے فسف حمد ربی کا اپنے رب کے حمد کے ساتھ آپ تصویر کریں تصویر کیا ہے اللہ کی تنظیح اس کی پاکیز کی کا تعلق ان صفات سے ہے جو صفات منفیہ ہیں جو اللہ کے شان شان نہیں ہیں کے اللہ کی ذات سے نفی ہے چلاتا خط حسین ولا نوم نہ نو اس کو اونگ آتی نہ نیند آتی یہ صفات منفیہ اللہ تعالی پاک ہے سونے سے اونگنے سے یہ سونا اور اونگنا صفات نقش زندگی کی کمی ہے انسان سو جاتا ہے تو ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے یہ اس کی تصویر ہے ما معمل الحوب اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا سات آسمانوں نے پیدا کر دیے اور تھکے نہیں ہیں اللہ تھکتا نہیں ہے اللہ عاجز نہیں ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے یہ سب تصویر ہے اللہ رب العزت ان جو خامی اور عیوب ہیں ان سے پاک تصویر صفات منفیہ کے ساتھ ہر عیب کی نفی ہر نقص کی نفی پھر وہ بے رب اپنے رب کے حمد کے ساتھ حمد میں صفات کا اس بات ہے وہ حی ہے قیوم ہے سمیع اور بصیر ہے رحمان الرحیم ہے رزاق ہے جبار اور قہار اور ستار ہے یہ سارے اللہ رب العزت کے نام اور اس کی صفات جن سے اللہ متصف ہے تو تصویر اور تحمید دونوں کام آپ نے کرنے اس کا معنی ہے کہ عقیدہ کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہوگی توحید اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی توحید صرف اللہ تعالیٰ کی اکیلے کی عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہر شریک کا انکار ہر شریک کی نفی ہو تو تصویر اور تحمید دونوں کام آپ نے بجا لانے ہیں رب کی تصویر بھی ہو اور رب کی تحمید بھی ہو اور وقوع میں نساجے دے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ مانا نفل پڑھنے والے خوب نفل ادا کرو تو اللہ تعالی آپ کو اس سارے سارے شر سے نکال لے گا سارے شر سے نکال لے گا لہور وائدہ بھی ہے اور ان ناکفائی ناقل مستحدین ہم کافی ہیں آپ کے لیے آپ اپنا کام انجام دیں دعوت کا کام کریں تفریح کا کام کریں اور ساتھ ساتھ اپنی خلوتوں کو ان اذکار سے بھر دیں تصویح بھی اور تحمید بھی اور نوافل کی کثرت بھی خوب سجدے کریں چنانچہ نبی علیہ السلام نے خوب تصبیحات کی تحمیدات کی اور خوب سجدے کیے اور خوب نوافل ادا کیے چند سالوں میں اللہ نے کایا پلٹ دی مکہ فتح ہوا اس میں لاہر رحمٰن فتح اللہ کا فتح لیکفر اللہ ما تم ماتدم امن ضمے کو امات آخر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے فتح مبین جو ہے یہ حدیبیہ کا سفر اور صلح حدیبیہ یہ معاہدہ اور یہ میساخ فتح مبین ہے دس سال جنگ نہ کرنے کا معدہ مانا امن قائم ہو جائے راستے محفوظ ہو جائیں اور جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور اسلام قبول کریں فتح مبین آپ کو دے دی یہ فتح مکہ کی بشارت اور نوید ہے کیوں لکفیر اس کا عام معنی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے اگلے پچھلے گناہوں کا معنی بنتا نہیں ہے زمب کا کلامی عرب میں ایک اور مانا بھی ہے اور وہ ہے الزام اللہ الزام دور کر دے اتحاد دور کر دے ایک شاعر ابو نجم الجلیبد الملک بن مروان کا درباری شاعر بھی تھا اور بڑا صاحب کلام بڑا معتبر شاعر اس کا ایک شعر ہے قد ام الخیارمبن لم اسی ام خیار اس کی کوئی محبوب ہوگی اس نے مجبر ایسے ایسے, ایسے الزام دھرے ہیں کہ میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا یعنی ضم بمانا الزام بمانا اطحام ہم نے فتح مبین آپ کو دے دی تاکہ اللہ ان الزاموں کو دھوئے کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے کوئی آپ کو مجنو کہہ رہا ہے کوئی آپ کا نام مزم رکھ رہا ہے اللہ ان الزاموں کو دھو دے یہ فتح مبین اس بات کی نوید بھی ہے اور پھر دھوئے اللہ تعالی نے مکہ فتح ہو گیا اب آئے کو مائی کا لال آپ کو ساحر کہنے کے لیے مجنو کہنے کے لیے آئے کوئی میدان میں آئے ساری زبانیں گونگ ہو گئی آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے یہودی کچھ اچھلتے کودتے تھے کچھ دبے دبیلوں میں باتیں کرتے تھے ایک موقع پر آپ من لکھا ابن اشرف کون ہے جو کہاں بن اشرف کو قتل کرے ابو نائلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے محل میں گیا اور رات کی تاریخی میں قتل کر کے آگئے ایک اور یہودی ابو رافع بہت بڑا اس کا قلعہ تھا اور بڑے اس کے افراد اور لوگ تھے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا نظیتیں دیتا آپ کی زبان سے شعر کہتا ہجو کرتا آپ مذمت کرتا فرمایا کون اس کو قتل کرے گا تو عبداللہ بن عتیق چند ساتھیوں کے ساتھ گئے اس کے قلعے میں گھسے اور رات کو اس کو قتل کر کے آگے یہودی بھی جھاگ کی طرح بیٹھ کر اللہ نے سارے الزام دور کر دیے ساری باتیں دور کر دیں سبب کیا ہے یہ تین چیزیں آپ کا کام تصویر کرنا تحمید کرنا اور نوافل ادا کر کے رفتالا کا قرب حاصل کرنا کوئی پریشانی ہو یہ امور جو ہیں پریشانیوں کا علاج ہے کوئی غم ہو کوئی دکھ درد ہو کوئی بوجھ ہو کوئی سقل ہو ان آیات کی یہ تعلیم ہے کہ یہ کام آپ نے انجام دینے سچے عقیدے کے ساتھ ربطع کی تصویر کرنی ہر عیب سے پاک ہے سب سے بڑا عیب جناب علوہیت میں شریک مقرر کرنا کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور جب کسی صفت نقص کی نفی کرو گے تو اس سے مکمل شان نہیں ابھرتی مکمل شان ابھرتی ہے اس کے مقابلے کی صفت کو زندہ کرنے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں یہ تعریف مکمل نہیں ہوئی جب تک اس کا ضد جو اس کا عکس ہے اس کو کامل و اکمل نہ مانا کوئی شریک نہیں مانا اس کی توحید کامل و اکمل ہے یعنی شرک کی نفی توحید کا اقرار کے ساتھ یہ جی فسب رب خالی نفی نہ ہو نفی میں اس بات موجود ہو اگر آپ کا اللہ ظلم نہیں کرتا تو یہ کمال تعریف نہیں ہے بلکہ کمالِ تعریف کب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کمالِ عدل پر قائم جو اس کا عکس ہے جو اس کا الٹ ہے اس کو مانا جائے گا اللہ تعالیٰ آجز نہیں ہے مانا اس کی کمالِ قدرت اس کی صفت ہے اللہ کو اونگ نہیں آتی نیند نہیں آتی مانا اس کی حیات کامل ہے یہ تصویر تحمید دونوں رب اعلی کی شان کہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس عیب کے مقابلے میں جو اس باتی صفت ہے اس کا اقرار و اعتراف یہ توحید کی تکمیل تو خالی اس بات مکمل توحید نہیں جب تک شرک کی نفی نہ ہو اور خالی نفی مکمل توحید نہیں جب تک توحید کا اسباع نہ ہو دونوں باہم, باہم لازم ملزوم ہیں کئی مقامات پر حکم اکٹھا ہے سبد ربدک سب حمدے ربک, ربک اللہ کی تصویر کرو اس کی حمد کے ساتھ تاکہ توحید مکمل ہو اور جو توحید کے تقاضے وہ پورے ہوں سنت کی محبت اس وقت تک کامل قرار نہیں دی جائے گی جب تک بدت کی نفرت نہ ہو اور بدت کی نفرت اس وقت تک کامل قرار نہیں دی جائے گی جب تک سنت کی محبت نہ ہو شر کی نفرت اس وقت تک کامل نہیں جب تک توحید کی محبت نہ ہو اور توحید کی محبت اس وقت تک عامل نہیں جب تک شرک کی نفرت و مزمت نہ ہو تو یہ دونوں چیزیں باہم ملا کر عقیدہ توحید کی تکمیل بنتے ہیں تو آپ نے تصویر اور تحمید دونوں انجام دینے بخوب میں ساج اور خوب سجدے کرنے ہیں اور خوب نفل ادا کرنے ہیں نبی علیہ السلام آپ کا یہ معمول تبکان ہے فضح جب پریشان ہوتے آپ لاچار ہوتے نماز کی طرف جب پریشانی آتی کوئی کسی قسم کی اور نبی کی پریشانی کیا ہوتی ہے داغ دی امور کی دین کے تعلق سے کوئی صحابہ کو مار رہا ہے کوئی آپ کو مجنو کہہ رہا ہے کوئی آپ کو دیوانہ کہہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کہو کل ماسل کو ملے اجرا في المدت تھا فل کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں کوئی اجر نہیں چاہتا میں کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں ہے تم بادشاہتیں پیش کر رہے ہو خوبصورت عورتیں پیش کر رہے ہو دولتیں پیش کر رہے ہو کچھ نہیں چاہیے لیکن اللہ مدت فی القربہ قرابت داری کا خیال تو کر لو میں کسی کا بھتیجا ہوں کسی کا بھائی ہوں اس رشتے کو تو نبھالو کیوں مجھے اذیتیں دیتے ہو راستے میں کانٹے بچھاتے ہو گڑے کھولتے شاعر اور دیوانہ کہتے ہو کل تک صادق اور امین کہتے تھے کیا ہو گیا ان زبانوں کو تو مبہ تفیل قربا یہ داری کی محبت کا خیال کر لو اس قدر عصیتیں دی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس دارتی زندگی میں عملی زندگی میں کوئی شکل آتا کو بوجھ آتا تو آپ رفتانہ سے تعلق جوڑتے ناطا قائم کرتے تصویر کے ساتھ تحمید کے ساتھ اور نماز بھی ادائیگی کے ساتھ کہنا یہ الامر حضاب العمر فضح کوئی مشکل آ جاتی کوئی الجھن آ جاتی کوئی پریشانی آ جاتی آپ لاچار ہوتے نماز کی طرف کبھی کبھی بلال حفشید کہتے یا بلال ارحنا بھی سولہ بلال اذان کہو ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں قرآن تو آئینی پھر نماز پڑھتا ہوں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک چین آ جاتا سکون آ جاتا ہے پریشانیاں ڈل جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں اور اس کا ایک مظہر جو سورج گرہن کا واقعہ لوگوں نے اڑا دی کہ آج نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے تب سورج گرہن ہوا اور جب کوئی مشہور بندہ پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کی موت یا وفات پر یا اس کی پیدائش پر سورج گرہن ہوتا ہے یہ بات یہودیوں نے چھوڑی حالانگ پریشان تھے بیٹا فوت ہو گیا آنکھیں تر ہیں آنسو گر رہے ہیں اور دل میں ایک غم اور ملال ہے مگر خلاف عقیدہ بات برداشت نہیں صحابہ کو جمع کی ممبر قائم کیا اور خود بارشاتھ روایا تین شمس والمر آیا تھا نہیں میرا آیا تھودی بڑی ایک مکار اور سازشی قوم تھی کہ اس بات سے نبی خوش ہو جائیں کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی میرا بیٹا مشاہیر میں سے تبھی سورج گرہن ہوا لیکن اس کی تہ میں بدعقیدگی بدعقیدگی یہ کہ جو آسمانی تغیرات ہیں اس میں زمین کے تغیرات کا کردار ہے شوشہ اس میں یہ تھا کہ سورج گرہن اللہ کے عمر سے نہیں بلکہ ابراہیم کی وفات سے ہوئے بات عقید کے خلاف ہے تو کے خلاف ہر تغیر اللہ کے عمر سے ہوتے ہیں یہ ان کی سازش تھی کہ نبی خوش ہو کر بات نہیں کرے گا آپ نے ممبر قائم کر کے خطبہ ارشاد خود پارشاد پا قمر آیا دلہ کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے لا انکل شفا موت آتی ملانے ہی گرن نہ کسی کی پیدائش پر لگتا ہے اور نہ کسی کے مرنے پر لگتا ہے اللہ جھنجھوڑتا ہے یہ اللہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہے دراتا ہے اور جب تو یہ سورج گرن دیکھو تو لاچار ہو جا نماز کی طرف دکانیں بند کر دو مشاغل چھوڑ دو مسجد کا رخ کرو سراد القصوف ادا کرو لاچار ہو جاؤ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ ایک اشارے ایک امر سے اتنے بڑے سورج کو بے نور کرنے پر قادر ہے تمہاری کیا ہستی ہے کس سام پر تم اچھلتے ہو کس دام پر یہ باتیں کرتے ہو بد کی شرک اور بدر کس دام پر کرتے ہو سو چھوڑ دو سب کچھ اور مسجد کا رخ کرو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کوئی گھبراہٹ ہو کوئی فضا ہو کوئی جزا ہو کسی قسم کی پریشانی ہو علاج جو ہے وہ نماز علاج جو ہے وہ نماز یہی صحابہ کی تربیت آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سفر پر تھے کچھ ساتھی ساتھ تھے گھوڑے پر چلے جا رہے پیچھے تھے قاصیت آیا اور خبر دی ان کے بھائی قفم ابن عباس کی وفات کی کیا آپ کا چھوٹا بھائی قفم ابن عباس فوت ہو گیا بڑا ملال و رنج ہوا ہے سواری ایک طرف لے گئے اور نیچے اترے اور دو رکعت نماز ادا کی نفل ادا کی اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے سات قرآنیا ایسے اس اجلال کیا کہ وسطین میں بھی صبر مسئلہ اپنے امور میں مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے صبر کرو گے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا نماز پڑھو گے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا جو اس عیشاہد کریمہ سے اسے دلال کیا اور اللہ تعالیٰ یقینا جو اس کا فرمان ہے کہ صبر کر کے اور نماز ادا کر کے ساری پریشانی مدد حاصل کرو پریشانیاں دور ہو جائیں گی دکھ ختم ہو جائیں گے درد جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کے بعد بعض اوقات ایک نقد نفع حاصل ہو جاتا ہے مسلم احمد بن علیہ البیلہ نے ایک قصہ بیان کیا جو ریج بنی اسرائیل کا عابد بڑا عابد تھا کٹیا ایک بنا رکھی تھی اس میں خلوت گزین رہتا اور ہر وقت نفل اور نمازیں اور اللہ کا ذکر قوم نے اس کو بدنام کرنا چاہا چنانچہ اللہ کا عمر اللہ ہمارا حکمت ایک خواہش عورت تھی اس نے ایک بچے کو جنم دیا اس کو گھیر لیا گیا بھائی تمہاری تو شادی نہیں بچہ کہاں سے آ تو اس نے جریز کی طرف اشارہ کیا یہ بچہ جریز کا اب قوم پل پڑی جریز کی کٹیا پر حملہ کر دیا اس وقت نظام یہی تھا کہ جناح کا ارتکاب کرنے والا واجب القتل پھول ہے پھول اس عورت کو بھی پکڑ لیا گیا اور جریج کو بھی گرفتار کر لیا گیا قتل کرنے کے لیے پوچھا معاملہ کیا ہے معاملہ کہ یہ تمہارا بچہ ہے اس عورت کا دعوا یہ بچہ تمہارا ہے تھوڑی ساری قوم جمے بچے کو بلا لیا اور کہا کہ پہلے مجھے دو نفل پڑھنے تھے صبر و صلاح دو رکات نماز ادا کرنے دوں دو نفل پڑے بچے کو گودنے لے لیے اور پوچھا کہ من ابو کا تیرا باپ کون ہے بچہ دو تین بچہ ایک دن کا بچہ بھلا کلام کر سکتا ہے بول سکتا ہے لیکن نماز پڑھ چکے اللہ کے در کو دستک دے چکے اللہ سے تعلق جوڑ چکے وسطین میں بھی صبر وسلہ وہ نفل پڑو اللہ پریشانیاں دور کر دے گا یہ ایک دن کا بچہ بول پڑا سامنے نے وہ فنکار کھڑا تھا چروا ایک کہ وہ میرا باپ قوم حقا پکا یہ بچہ بات کر رہا بچہ بات کر رہے, بات کر رہے پھر ساری قوم جریج کے پاس آ گئی مانگ رہی ہے ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ جو کٹیا ہم نے تمہاری گرائی ہے ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں جو سونے کی حاجت نہیں ہے جیسی تھی ویسی بنا دوں دی تو دیکھیں وسطی میں بھی صبر ہے وصلہ کوئی مشکل آ جائے الجھن آ جائے ایک تو صبر لازم پکڑ لو دوسرا نماز پڑھو نفل پڑھو اللہ مدد کرے گا اس کا وعدہ ہے میں نے ساز دی محمد صلہ وسلم کفار کی ازیت کا مقابلہ کرنے کے لیے سجدے کرو آپ نے خوب نفل پڑے خوب سجدے کیے خوب اللہ کا ذکر کیا تصویر تحمید کی اور تھوڑے سے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مات قدم ضمے کو مات آ اگلے پچھلے سارے الزام دھو دیے آئے کو میدان میں کوئی میرے نبی کو ساحل کہہ کے دکھائے کوئی جادوگر کہہ کے دکھائے ساری زبانیں کنگ ہو گئی ان کو اعتراف کرنا پڑا اقرار کرنا پڑا یقیناً بڑی اس میں قوت ہے اللہ کے ذکر میں بڑی قوت اور طاقت نبیرہ اسلام کے صحابی تھے کابل ربیع السلم رضی اللہ عنہ اصحاب صفا کے تھے اٹھارہ سے بیس سال کی عمر تھی کوئی گھر نہیں تھا کوئی اہل نہیں تھا مسجد میں رہتے مسجد میں سوتے اور کوئی کھانا پیش کر دیتا تو کھانا کھا لیتے مگر دن بھر کا معمول کیا تھا اللہ کے نبی کی خدمت آپ کے کام آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کے کام کرنے کے لیے نبی صحب نمازوں میں آ رہے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ کی خدمت کے لیے آپ عشاء پڑھ کے گھر چلے جاتے یہ کچھ وقت آرام کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وضو کا پانی لے کر نبی علیہ السلام کے دروازے پر بیٹھ جاتے آپ کی خدمت کے لیے سوچتے یہ تھے کہ اگر رات کو آپ کو اٹھنا پڑے کوئی تکلیف ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کی مدد کے لیے میں موجود ہوں ممکن ہے پانی نہ ملے تو پانی موجود ہوں پیش کر دوں یہ کہہ کر آپ کی چوکڑ پر بیٹھ جاتا اور کہتے مجھے روحانی سکون ملتا روحانی سرور ملتا اندر سے سبحان اللہ الحمد للہ کی وعدیں آ رہی ہوتی لا لہد اللہ کی وعدیں آ رہی ہوتی اللہ کے پیارے بغمبر کے ذکر کی آپ قیام الیر کرتے اور قرآن پڑھتے مجھے روحانی مسرت ملتی روحانی سکون ملتا کوئی دن ہو یا رات ہو نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے اتنی محبت اتنا پیار اتنی عقیدت اور ایک دن واقعی اللہ کے بھی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی طلب ہو گئی گھر میں وضو کا پانی نہیں تھا باہر نکلے پانی کی طلب اور تلاش کے لیے سامنے ربیہ بھی انقام بیٹھے ربیہ تم یہاں اور اس یہ میں تو مدتوں سے آ رہا ہوں یہ سوچ کر بڑا خوش ہوئے کیا محبت کا حالم بڑا خوش ہوئے اب آپ کو وضو کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ربیہ سل تھوڑا تھا کچھ مانگو تمہیں دیا جائے گا جو مانگو گے عطا ہوگا بہت بڑی ضمانت آپ نے دے دی جو سوال کرو گے ملے گا کچھ سوچنے کی مہلت مانگ بہت کچھ مانگ سکتے تھے اکیلے ہیں شادی ہو جائے گھر مل جائے کوئی کاروبار مل جائے باڑی کی سویل بن جائے کوئی باغات مل جائے جو مانگو گے ملے گا ہر خیال کو جھٹک دیا شادی کا سوال کروں گھر کا سوال کروں دنیا کے کاروبار کا سوال کروں زندگی تو گزر جائے گی ہر خیال جھٹک دیتے سوچا کہ جنت مانگی آخرت کی طلب پھر یہ نکتا ذہن میں آیا آخر تمہیں کوئی جنت مانگ بھی لوں تو وہ نبی جس کی دن رات خدمت کرتے ہیں وہ کہاں ہوگا اور میں کہاں ہوں گا وہ تو اعلی میں اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا ملاقات تو نہیں ہوگی دنیا میں دن رات آپ کے ساتھ ہے نبی اسلام کے پاس آ گئے ہاں کیا سوچا ارض کیا کہ اسلو کا مرافقہ قطع کا فل مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے جیسے اللہ نے دنیا میں آپ کی رفاقت دی دن بھر آپ کے ساتھ ہیں رات آپ کی چوکڑ میں گزارتے ہیں بڑا ایک روحانی سکون یہ جدائی نہیں چاہتا جنت تو ہے ہی مگر آپ کی رفاقت کے ساتھ روپیہ بڑا اونچا سوال کر لیا تم اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آئنی علانت سے کبھی کثرت ہے اب میری مدد کرنی پڑے گی کثرت سجود کے ساتھ نفر بڑو خو مقام بہت اونچا ہے جنت اور جنت میں میری رفاقت میری مساحبت مقام بہت اونچا ہے اس کے لیے کثرت نوافل خوب سجدوں پر سجدے کرو اللہ تعالی اس مقام تک پہنچا دے گا آپ نے زمانت دی جو کہو کہ گے پورا ہوگا مگر طلب بہت اونچی جی جی ایک کام اور کر لو بھی نفل ادا کرو خوب خوب سجدے کرو اللہ تعالیٰ یہ مقام تمہیں عطا فرما دے گا کی وجہ کیا ہے اقرب ما یہ خون میں ربی ہوا ساجد بندہ اپنے رب کے سب سے قریب کب ہوتا ہے جب وہ سجدے نہیں حالانکہ دور ہو جاتا ہے کھڑا ہے تو کچھ تو اوپر ہے سجدے میں نیچے گر چکا پاؤں زمین سے, سے ٹک چکے گٹنے بھی ہاتھ بھی سر اور پیشانی بھی مگر سب سے قریب ہے اللہ کے سب سے قریب آ چکے اپنی ہاشتے مانگو ضرور ضرورتیں مانگو تکلیفوں کا اضالہ مانگو جو پریشانی ہے ان کا اطالہ مانگو اللہ ہر شاید آفرمائے اس کا بعد وکم میں نے ساج کہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ نفل ادا کرنے والوں میں ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب ادا کرے گا مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھا گیا دو نفل پڑے پھر کھڑے ہو گئے پھر دو نفل پڑے پھر دو نفل جمعہ کا دن کچھ نوجوان ان کے پاس گئے کہ آپ نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں کچھ اندازہ پہ کیا پڑھ رہے ہیں کتنا پڑھ رہے ہیں کوئی حساب بھی ہے جمعہ سے قبل محافل کا حساب نہیں خدم جو وقت سے پہلے آ جائے مسجد میں جو مقدر ہو وہ نماز پڑھے جو نفر پڑ لے دو پڑھ لے چار چھ آٹھ دس پچاس سو جتنے مرضی پڑھ لے ہم ہاں نے رجف فرماتے ہیں کہ بال سال ہی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں ہاتھوں میں چراغ لے کر کوئی دن میں چراغ جلاتا ہے نہیں وہ رات کو تحجد سے فارغ ہو کر جمعے کے لیے چلے جاتے چراغ لے کر آتے رات ہی کو چلے جاتے گھر میں تہجد کا اتمام کیا اور رات ہی کو مسجد میں روانہ ہو جاتے اتنا جلدی جاتے بڑا اس کا اجر ہے بڑا اس کا ثواب ہے تو اس سے پوچھا کوئی حساب ہے آپ کا نفر میں نفر پڑتے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ اخبار نے ہبی ابوالقاسن مجھے میرے پیارے نے بتایا ابو ابوالقاسن ان کی آنکھیں کھول کے پیارا ابو ابوالخاسن رسول اللہ صلی اللہ کون ہو تم کہا کہ نبی کا صحابی ابو ذر فاری میں رضیلہ فرمایا جو جتنے بھی نفر پڑے گا سجدے کرے گا اللہ ہر سجدے کے بدلے اس کا درجہ اونچا کرتا جائے گا اونچا کرتا جائے گا بڑھاتا جائے گا تو ارتفا قلوب درجات ارتفا دراجات دراجات کی بلندی تو دیکھیں جنت جنت سب سے مہنگی دولت ہے لمودی اور سعود ان جنت خیر ان دنیا میں معافی ایک بلش جنت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی تو جو اللہ ان نوافل کی برکت سے ان سجدوں کی برکت سے سب سے قیمتی دولت دے سکتا ہے تو دنیا کے کام کون سے مشکل کون سے بھاری ان پریشانیوں کو دور کرنا دنیا کے نعمتیں عطا فرمانا تو بہت آسان کام ہے جو اللہ جنت دے سکتا ہے سب سے مہنگی دولت اور سب سے قیمتی دولت سے تو دنیا کا کام کون سا مشکل ہے وہ بھی عطا کرے گا دکھ درد دور کر دے گا پریشانیاں دور کر دے گا تو کم میں نے ساج دے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور آگے وا گود ربا کا حق تیار کر یقین یہ ضروری ہے میرا رب زلا کی عبودیت میں آ جاؤ موت آنے تک یہ خطاب رسول اللہ سنسے موت آنے تک موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے عقیدے کی بات تو وعدے ہوگی اللہ کے نبی پر بھی موت آئے گی نسل تھی وہ نسخ کی وہ محت ہی نلہ اللہ کے نبی کی موت ثابت ان کا میتھ میں انیت بخش جی کا خطبہ من خان یا تو محمد الفی اللہ محمد القدمہ تھا لوگوں تمہارے دلوں میں اگر یہ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنی ہے تو دیکھ لو یہ معبود فوت ہو چکے اللہ کی عبادت فع اللہ وہ اسے موت نہیں آئے گی اور دوسری بات کیا ثابت ہو رہی اللہ کی عبادت تا دم حیات مرتے دم تم ان صوفیوں کا رد ہے یہاں پھر یہ کہتے ہیں مجذوب پتہ نہیں اللہ ان کا کون سا سجدہ قبول کر چکے ان کو نماز کی حاجت نہیں ہے ان کا پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول اللہ کو کون سی ادا پسند آ گئی سب سے بڑا اللہ کا مقرر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سجدہ اللہ کو پسند ہر ادا اللہ کو پسند لیکن حتیٰ کر یقین اس عبادت پر قائم رہنا ہے بندگی پر قائم رہنا ہے عبودیت پر قائم رہنا موت آنے تک یہ لوگ کس بات کی بھولی ہیں کہ ان کو اللہ نے نواز دیا ہے کوئی سجدہ اللہ قبول کر چکا ہے ان کا نہ ان کو نماز کی ضرورت نہ ان کو روزے کی ضرورت بلکہ کہتے ہیں کہ پیر پر اعتراض ہی نہ کرو شراب کے مسلے پر بیٹھا ہو کوئی اعتراض نہ کرو حتیٰ کہ تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری عزت اور حرمت کو پامال کر رہا ہو کوئی اعتراض نہ کرو بس سر جھگا کے بیٹھے اس قدر جہالتے اس قدر زلال تھے اور یہاں کیا ہے واہبود رمپا کا حقیقت رب رفتالہ کی عبادت کرو موت آنے تک اور اللہ کے نبی نے موت آنے تک عبادت کی یوہادا بین الربیلے مرز الموت ہے اور دو بندوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ گھسٹتے پاؤں کے ساتھ مسجد میں جا رہے گھسٹتے پاؤں کے ساتھ پاؤں چل... میں اٹھانے کی چلنے کی طاقت نہیں پاؤں پہ جان ہو چکے ہیں پاؤں گھسٹ رہے ہیں اور مسجد میں جا رہے نماز پڑھنے کے لیے حتیات کے لیے یقین یہ فارمولہ ہے آفیت کا آسانی کا جو اللہ پاک نے پیش کر دی نبی کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے قوم کے نہیں قوم کی زرالتیں قوم کا اسلام قبول نہ کرنا قوم کی تقریب کرنا یہ ایک روحانی تکلیف ہے نبی کے لیے روحانی تکلیف اور لوگوں نے انتہا کر دی انتہا کر دی لوگوں نے حتی کتنا آپ تھنگ آگے کہ اہلِ مکہ سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اب میں خیروں میں جاتا ہوں دیکھنا کیسے میری بات مانے گی آپ طائف چلے گئے آپ طائف کو دعوت دی ان کا سلوک اس سے بدتر پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا کئی بار آپ بے ہوش ہوئے کئی بار اور ایک بار تو ایسا ہوا نبی صابر آدم اتنی پتھروں کی بوچھاڑ ہوئی جس طرف آپ کا چہرہ تھا بھاگ اٹھے جس طرف چہرہ تھا فرشتے پیچھے پیچھے بادلوں کے فرشتے سایہ کیے ہوئے اشارے کے ملتا جناب ذرا زبان سے کہہ دو تو اللہ ان کو برباد کرتے ان پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کے رکھ دوں گا میں نہیں رحمت تو بس عن رحمت بنا کر بھیجیں گے لعان بنا کر نہیں لانگ دینے والا نہیں بدوا کرنے والا نہیں یہ اہل طائف کا سلوک تھا نبی السلام کا فرمان ہے ایک بار سید راشد دیتا نے پوچھا کہ سب سے سخت صورت حال کب بنی آپ جنگ عہد میں آپ زخمی ہوئے سر زخمی ہوا داڑے شہید ہو گئی ندال ہو کر کھائی میں گر گئے سب سے سخت دن یہ طائف والا دن تھا کتنی ازیت برداشت کی صرف ایک غلام ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں مکہ کتنے بوچل قدموں کے ساتھ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کفار قریش کو کیا کہہ کر آیا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مانی اتنی نفیس دعوت ہے دیکھنا یہ آہل طائف وہاں جا رہا ہوں کیسے اس بات کو قبول کر لیں اور مکہ والے منتظر ہیں اگر طائف والوں نے بات مان لی تو مانا قوت آ جائے گی ہم اس کو تنگ نہیں کر سکیں گے اہل طائف نے رد کر دیا پھر یہ تن تنہا ہے پھر مظالم اٹھائیں گے پھر ہاتھ نہیں روکیں گے اب اللہ کے نبی آ رہے ہیں بڑے بوجھ قدموں کے ساتھ دیکھیں کتنا ذیخ صدر کتنا ملال کتنا دکھ قوم کے رویے کا اہل طائف کے رویے کا حتیٰ کہ نبی اللہ نبی کا ہر معاملہ تعلیم ہے امت کے لیے آپ نے جناب زید کو بھیجا کے جاؤ متمر عدی کے پاس جاؤ مشرک تھا لیکن بڑا زیرک اور سمجھدار اور اس سے جا کر وہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ آر مجھے قوم کی دسترادی کا ڈر ہے تم مجھے امان دینے کو تیار متمر عدی کے پاس آ گئے آ کر یہ بات کی متم تیار ہو چار اس کے بیٹے تھے چاروں کو تلوار دے دی اور بیت اللہ کے ایک, ایک, ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں نے محمد کو امان دے دی سلسل. کوئی انگلی ان کی طرف اٹھے گردن کاٹ دینا اس کی چاہے ابو جاہل ہوئی اتما شہبا کوئی بھی ہو. میں نے امان دیا مجھ سے ان امان سب نے قبول کر لیا یہ حالات تھے اور جب جنگیں بدر ہوئی تو یہی متم کا بیٹا متم فوت ہو چکے اس کا بیٹا جو متم رضی اللہ نے ابھی تک کافر اسلام قبول نہیں کیا ان ستر قیدیوں کی بات کرنے آئے ان کے فدیے کے تعلق سے قوم کا کفار کا سفیر بن کر آئے بات چیت ہو رہی تھی مغرب کا وقت ہو گیا فرما ہماری نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھیں گے پھر بات کریں گے کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار قرآن سنی آپ نے سورج تور پڑی اول قلبی، میرے دل پر ایمان کی پہلی دستک تھی اس سے قبل ہمارے بڑے، ہمیں قرآن سننے نہیں دیتے تھے مت قریب جانا مت قریب جانا, مد قریب جانا، وہاں بھی ہو جاؤ گے مت قریب جانا یہ ساہر ہے جادوگر فلاں اور فلان، ہم نبی کو دیکھ کر بھاگتے تھے ہم پر اثر نہ ہو جائے جادو کا اثر نہ ہو جائے آج تو کہیں جانے کے نہیں تھے بیٹھے قرآن سن رہے ہیں تو قرآن کیا سنا دل پر ایمان کی پہلی دست پہلا جھونکا ثابت ہوا اب ان قیدیوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی مختلف رائے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں کسی نے کہا ان پر احسان کر کے چھوڑ دیں کسی نے کہا کہ فدیہ لے لیں کسی نے کہا قتل کریں امیر عمر کی رائے تھی ان کو قتل کر دیں آج تو یوم فرخان امتحان کا دن ہے جو میرا عزیز میرے سپرد کرو میں قتل کرتا ہوں تاکہ سد ایمان ہی ہو جائے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متحم کا احسان یاد آ بیٹا سامنے بیٹھا فرمایا ہوتے آج اگر متحم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان کو چھوڑنے کی تو بغیر پیسے کے چھوڑ دیتا بغیر فدیے کے چھوڑ دیتا تاکہ اسے احسان کا بدلا چکا سکو جو مطلب نے کیا تھا امان دے کر تو کیسے کیسے حالات تھے کیسے کیسے حالات تھے کٹھن حالات اور بڑے مشکل حالات نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے جتنا مجھے صبر کرنا پڑا کسی نے صبر نہیں کیا جتنا مجھے اصیت دی گئی کسی اور کو اصیت نہیں دی گئی لیکن آپ نے کیا کرنا حسبے پہ ہم نے رب کا حکم میں رب کی تصویر کرو ذکر از کار کرتے رہو اور سجدوں پر سجتے کرو خوب نفل پڑو اور واحب ربا کا تیار یقین ربطالیٰ کی عبودیت توحید کامل کے ساتھ مرتے دم تک اختیار کر لو آخری کام ہم پر چھوڑ دو اللہ نے سارے کام کر دیے فتح بھی دے دی فتوحات بھی عطا فرما دی غریمت کے مال بھی ڈھیر ہو گئے مسلمان مالا مال ہو گئے کفار کی اذیتیں کفار کے تانے سارے کے سارے ختم ہو گئے یہودی پریشان کرتے تھے وہ بھی جلا بتن ہو گئے اور بڑی ذلت کی ایک صورت میں جلا وطن ہوئے قصے بڑے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی اس کی ہدایات ہیں ان کو اپنائیں ہمارا کام شریعت کی تنفیز ہے باقی اللہ کا اللہ کرے گا اس کے وعدے اند اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا منستک میں اللہ سے بڑے کون کر سکتا تمہارا کام باتوں پر عمل کرنا ان کی تصفیق اور ان کی تنفیذ باقی کام اللہ رب العزت کا ہے وہ توفیق و بے دلّہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالی توحید کامل سے سینوں کو منور فرما دے نبی کی محبت سے دلوں کو پھر دے اور نبی کی اتاعت سے دلوں کو پھر دے اقول قولی هذا وستغفر اللہ لی و لکم وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمين